آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء آیت نمبر 163 سے لے کے آیت نمبر 171 تک پڑھیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اِنَّا اَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا اَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحِي وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی طرف وحی کی جیسے ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ ایوب یونس حارون سلیمان علیہ السلام کے جیسے کی طرف جیسے ہم نے وہی کی بالکل اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کی ہم نے آپ کو قرآن پاک عطا کیا حضرت داود علیہ السلاۃ وسلام کو زبور عطا کی پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کتنے ہی رسول کتنے ہی پیغمبر ایسے ہیں جن کا قصہ جن کا واقعہ جن کے حالات ہم نے آپ پہنچائے ہیں آپ کو بیان کیے ہیں اور کتنے ہی ایسے انبیاء ہیں کہ جن کے حالات جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں سنائے یہ رسولوں کا سلسلہ جاری کیوں ہوا ان رسولوں کو اللہ رب العزت نے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ قیامت والے دن لوگ حجت پیش نہ کر سکیں لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے جو اللہ رب العزت کی کتاب ہے یہ برحق ہے اسے اللہ رب العزت نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو نہیں مانتے خود بھی کافر ہیں اور لوگوں کو بھی رب کے راستے سے روکتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ گمراہ ہو گئے ایسے لوگوں کو نہ تو اللہ بخشیں گے نہ ان کو سراط مستقیم کا راستہ دکھائیں گے بلکہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائیں گے اسی جہنم میں یہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے یا سقد جم غسول بالحق میں غب اے لوگ تمہارے بس رسول آ چکے ہیں تمہارے رب کی طرف سے تم اس رسول پہ ایمان لے آؤ یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم انکار کرتے ہو رسول کو نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں اللہ کے لیے تو سب کچھ ہے جو کچھ آسمان میں ہے جو کچھ زمین میں ہے على الحق کتاب غلوب نہ کرو غلف قوانی ہے ایسا مبالغہ جو غیر معقول ہو خواہ مبالغہ افراد کی جانب ہو یا تفرید کی جانب ہو جیسا کہ حضرت عیصی صلاحت وسلام کے متعلق نصارہ کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے اور اس کے بالکل برعکس یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ یہود تو معذ اللہ آپ کو ولدے حرام سمجھتے تھے اسی بنیاد میں یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃ وسلام کو سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی اللہ پر مت غلوف سے کام نہ لو اپنے دین میں غلوف مت کرو حد سے مت بڑو جس چیز کو اللہ نے جہاں پہ رکھا وہیں رہنے دو یاد رکھو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام تو بس ابن مریم تھے مریم کے بیٹے تھے اللہ کے رسول تھے اللہ نے کلمہ کن کہا حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے لوگو عیسا پہ ایمان لے آؤ اللہ پہ ایمان لاؤ تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ یہ مت کہو سلاسا عقیدہ تصلیس مت بناؤ عقیدہ تسلیس یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے بڑا عجیب سا عقیدہ ہے ایسا یہ عقیدہ ہے کہ وہ خود بھی ایک دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے عقیدہ تسلیس کیا ہے کہ خدا عیسا اور روح القدس تینوں خدا ہیں اور یہ تینوں خدا مل کر بھی ایک ہی خدا بنتے ہیں یعنی وہ توحید کو تصلیس میں اور تسلیس کو توحید میں یوں گڈ کرتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران رہ جاتی ہے انسان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اللہ فرماتے یہ مت کو ہو عقیدہ تسلیس نہ رکھو رک جاؤ ایسی باتوں سے رکنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے کیوں اللہ کی ذات تو ایک ہے الا ایک ہے معبود ایک ہے وہ پاک ہے اس بات سے کہ اس کی اولاد ہو اسے اولاد کی ضرورت ہی کیا ہے اسے کے لیے تو جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے آئیے ابھی نہیں آیات کا ترجمہ پڑتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اوہینا بے شک ہم نے وہی کی الی کا آپ کی طرف کما جیسا کہ اوہینا ہم نے وہی کی الا نو کی طرف اور نبیوں کی طرف وہ اوہینا اور ہم نے وہی کی الا ابراہیما ابراہیم کی طرف وہ اسماعیلا اور اسماعیل کی طرف وہ اسحاق اور اسحاق کی طرف اور یاقوب کی طرف ول اسباتی اور ان کی اولاد کی طرف اور عیسیٰ کی طرف اور ایوب کی طرف یونس حارون سلیمان کی طرف وآتینا اور ہم نے دی دعوت علیہ السلام کو زبوراً زبور ورسولاً اور کئی رسول قد تحقیق قصصناهم ہم, ہم نے بیان کر دیا ان کا حال علی کا آپ پر من قبل اس سے پہلے ورسولا اور کئی رسول کہ لم نقصصهم نہیں ہم نے بیان کیا ان کا حال آپ پر وقلم اللہ اور بعد کی اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے تقلیمہ کلام کرنا رسولا رسول مبشرینہ خوشخبری دینے والے ومنظرینہ اور ڈرانے والے اللہ فرماتے ہم نے رسول بھیجے جو خوشخبری دینے والے تھے ڈرانے والے تھے کیوں بھیجے للہ تاکہ نہ رہے لناسی لوگوں کے لئے لیے اللہی اللہ پر حجت کوئی حجت کو الزام بعد رسولی رسلوں کے بعد وکن اللہ اور ہے اللہ عزیز النهایت غالب حکیمن حکمت والا لاکن اللہ لیکن اللہ یشهد گواہی دیتا ہے بما اسکی جو انزلہ اس نے نازل کیا علی کا آپ کی طرف گواہی کیا ہے کہ انزلہو اللہ نے اسے نازل کیا ہے بعلمی ہی اپنے علم کے ساتھ والملائکت یشہدون اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں وقفا باللہ شہیدہ اور کافی ہے اللہ گواہ اناللہدینہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وسددو اور لوگوں کو روکا ان سبیل اللہ اللہ کی راہ سے قد زلو تحقیق و گمراہ ہو گے ذلا علم گمراہ بہت دور کے ان اللہ ددینہ بے شک وہ لوگ کافارو جنہوں نے کفر کیا ودالم اور ظلم کیا لم یکون اللہ نہیں ہے اللہ لرحم کہ انہیں بخش دے ولا لہ اور نہ ہی یہ کہ انہیں دکھلائے طریقا کوئی راستہ اللہ مگر طریقہ جہنم جہنم کا راستہ خالدین فیحا وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں آبادن ابد تک ہمیشہ ہمیش مکان علی اور ہے یہ علی اللہ اللہ پر یار بہت آسان یا ایوہ الناس اے لوگو رسول تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول بالحق کی حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے فعامین تو ایمان لے آؤ تم خیر اللہ بہتر ہے تمہارے لیے وہ ان تک فرو اگر تم کفر کرو گے فن اللہ تو بے شک اللہ بے شک اللہ ہی اللہ کے لیے ہے معافی سماواتی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ, اللہ علیما خوب جاننے والا حکیمن بڑا حکمت والا کتاب اے اہل کتاب لغلو نہ تم زیادتی کرو فی دین اپنے دین میں ولا تقولو اور نہ تم کہو اللہ اللہ کے متعلق اللہ الحق حق بات انم بے شک مسیح عیسیٰ بن مریم رسول اللہ اللہ کا رسول ہے وَقَالِمَتُهُ اور اس کا کالمہ ہے الْقَاحَ جو اس نے ڈالا تھا الَا مَرْيَمْ مَرْيَمْ کی طرف وروہم من اور روح ہے اس کی طرف سے فَآمِنُو پس تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر وَلَا تَقُولُو اور نہ تم کہو سلاسة تین ہے عقیدہ تسلیس نہ رکھو انتہو باز آ جاؤ خیر اللہ بہتر ہے تمہارے لیے انم اللہ بے شک اللہ الہ وحد الہ معبود اکیلا ہے, پاک ہے وہ له ولد اس سے کہ ہو اس کی کوئی اولاد اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے وہ اور جو زمین میں ہے وہ کافا بل اور کافی ہے اللہ کا ارساس وہ آخر داوانا